بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے عبس و تولا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ ترش شروع ہوئے اور منہ پھر بیٹھے ان جاءہو الاما کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا وہ یذک اور تم کو کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا او یذکرفتا فعهدک یا سوچتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا اما جو پروا نہیں کرتا فان تلہ تصد اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو وما عليك الا یذک حالانکہ اگر وہ نہ سمرے تو تم پر کچھ الزام نہیں واما منجاا ا كيسعا اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا وہ وہ یخشا اور خدا سے ڈرتا ہے فانت عنھ تلہا اس سے تم بے رخی کرتے ہو کلا انھا تذکرک دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے فمنگ پس جو چاہے اسے یاد رکھے فی صحف مکرم قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا مرفرنگ جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں بے عیدی ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں جو سردار اور نیکوکار ہیں قتل ما انسان ہلاک ہو جائے کیسا نا شکرا ہے ان خولا قوم اسے خدا نے کس چیز سے بنایا من فقدر نطفے سے بنایا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا ثم مسبلا پھر اس کے لیے رستہ آسان کر دیا اکبور پھر اس کو موت دی پھر قبر میں دفن کرایا شار پھر جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا کلبا کچھ شک نہیں کہ خدا نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا بے شک ہم ہی نے پانی برسایا ثُمَّ شَقَقُنَا الْأَرْضَ شَقَّا پھر ہم ہی نے زمین کو چیرا پھاڑا۔ فَأَمْنَتْ بَثْنَا فِيهَا حَبًّا پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا و عنب و اور انگور اور ترکاری و زيتون و نخلہ اور زیتون اور کھجوریں وحدائق غُلبا اور گھنے گھنے باغ وفاکهات و ابا اور میوے اور چارہ متا لکم کم والی یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پائوں کے لیے بنایا فعدا جا تو جب قیامت کا غل مچے گا یوم اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا ام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 اور کتنے منہ اس روز چمک رہے ہوں گے واقع تم کندا و شادار ہیں وہ کتنے منہ ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی تب اور سیاہی چڑھ رہی ہوگی الا فورت الفجاً یہ کفار بد کردار ہیں